أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه ومن أظلم ممن افترا على الله كذبا أو كذب بأياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم و کون زیادہ ظالم ہے بے زیادہ بے انصاف ہے ممن علی اللہ کا اس بندے سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے بی آیاتی ہی یا اس کی آیات کو اس نے جھٹلایا جھٹ لا انحل الظالمون یقیناً ایسے بے انصاف ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح وہ آدمی جو نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والا ہے وہ ظالم اور بے انصاف ہے اسی طرح وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے سچے رسول کو نہ مانے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یا سچی نبوت کا انکار کرنے والا دونوں ظالم ہیں اب اللہ سبحانہ و تھا پر جھوٹ باندھ کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخر میں ہی یہ لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تیس جھوٹے دجال ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے مسلمہ قذاب، اسود عنسی تلحا اصلی جاری اور ساری سلسلہ میرز قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا آج اس کے پیروکار اس لیے سچا نبی اور بعد مسیح مسیح مورود اسے قرار دیتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد وہ نبی مانتی ہے اور کچھ لوگوں کا اس کو سچا نبی مان لینا کسی بھی جھوٹے نبی کو بردا قادیانی کو کوئی لگا رہے کچھ لوگوں کا اس کو سچا نبی مان لینا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں صداقت کے لیے تو قرآن و سنگت کے وعدے دلائر کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ملک میں ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو مردے قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور سازشیں بھی بہت کرتے ہیں یہ اصل میں دو بندوں کو انگریز نے تیار کیا تھا اس کام کے لیے ایک غلام احمد اور دوسرا احمد رضا احمد رضا ذرا سیاہ نکلا سمیدار نکلا اس نے یہ کام نہیں کیا تیار اس کو بھی کیا گیا تھا لیکن وہ نبوت کے دعوے تک نہیں پہنچا اس نے دعویٰ کر لیا پھر پینترے بدلتا رہا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا رہے تھے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور سچائی گزشتہ آیات میں بیان کی اب پھر یہاں پہ مزید واضح کیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹا دعوی کر لے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت چھوٹا نہیں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے وہ کس دبا بھی آیاتی ہی اور جو اللہ تعالی کے سچے نبی کو جٹلائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے انہیں لا يفلح الظالمون بے انصاف لوگ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے و يوم نشرہم جميعا ثم نقول للذین اشرفوا أین شرکاؤكم الذين كنتم تزعمون وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلاائق کو جمع کریں گے اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا مشرکوں سے کہیں گے تو بھارے وہ شرکا کا جن کے معبود ہونے کا تم دعوی کرتے تھے وہ کدھر ہیں مشرکوں سے سواغ کیا جائے گا سم تن فت نہ تو اللہ ان کالو و اللہ ربی ما کنا مشرقین پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہمارے پروردگار رب اللہ کی قسم ما نہ مشرقین ہم مشرق تھے ہی نہیں یعنی ان کے شرک کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو اپنے شرک کا ہی انکار کرنا پڑے گا کہ ہم مشرق تھے ہی نہیں یا پھر اس کا دوسرا معنی کہ وہ معذرت کرنے کے لیے کہیں گے کہ جی ہم مشرق نہیں تھے بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چھٹکارا اس وقت ان کو ملنے والا ہے نہیں سیدنا عبداللہ احل عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرقین جب دیکھیں گے کہ اہل توحید جنت میں جا رہے ہیں تو یہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے شرکت کرنے سے انکار کر دیں گے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا ان کے منہوں پر موہرے لگا دے گا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ گواہی دیں گے اور وہ اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے ان در کئی فقادہ بو الا انفسیم آپ دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بولا ہے وہ ماں کا نفتارون اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے یعنی جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے معبودان باطلا بھی جن کو وہ اللہ کا شریک اپنا حمایتی اور مددگار اور سفارتی سفارشی سمجھتے ہیں وہ آخرت میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے وہاں سے غائب ہو جائیں گے دنیا میں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت میں ہمیں یہ چھڑوا لیں گے یہ ہمارے سفارشی ہیں ہم نے بیعت کی ہوئی ہے ہم ان کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں لہذا یہ ہمارے کام آئے گے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان سے یہ سارا کا سارا کچھ غائب ہو جائے گا ان کے شرا کا اور وہاں پر ان کی جب حقیقت ظاہر ہو جائے گی تو پھر اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی وَمِنْهُمْ ہم استم علی اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں کان لگاتے ہیں وجا اللہ اللہ کنو بھی اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں وفی آدانی اور ان کے کانوں میں ڈاٹ بوجھ ڈالا ہوا ہے وَإِن يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تمام دلائل کو بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتہ ادا جا کا یو جا دلونا کا حتہ کے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یقول الَّذِينَ زینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں الا اللہ الاولین یہ تو پہلے لوگوں کے ہی قصے کہانیاں ہیں یعنی مشرقین آپ کے پاس آ کے قرآن سنتے ہیں لیکن چونکہ مشرق کا قرآن سننا اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے ہدایت حاصل کرنا اپنی اصلاح کرنا دین کو سمجھنا اور ماننا یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے بلکہ وہ قرآن سنتے ہیں ہدایت قلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ نقطہ چینیات کرنے کے لیے اعتراض کرنے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے لہٰذا ان کے لیے قرآن سننا بے فائدہ ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اور کانوں میں ڈاٹ ہے کارک وہ جو کان میں ڈال کے سوراخ بند کر لیتے ہیں آواز نہ جائے دے فائدہ اب وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا موجہ دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں کسے کہانیاں سنا رہے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے واقعات ہیں اپنی طرف سے بنا بنا کے سناتا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے حق بات کو سننے اور سمجھنے سے یہ قاصر ہیں۔ وہ ہم یا نہ عنہ و ین اون عنہ اور یہ ایک دوسرے کو اس سے روکتے ہیں و ین اون عنہ اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں و ان یہلقون الا انفسہم اور یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں بما یشعرون لیکن یہ کچھ خبر نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے یعنی عام لوگوں کو بھی آپ سے روکتے ہیں قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور رہتے ہیں قرآن فہمی کی طرف جاتے نہیں آپ کی بات ماننے کے لیے آپ کے پاس آتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بگڑے گا کچھ بھی نہیں نقصان تو اپنا ہی کر رہے ہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے یہ ان کی بے شعوری ہے ولا از وقف نا اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے فکالو یا لئی تانو ردو و لالو کلدی تو کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جتلائیں و نقو نہ اور مومنوں میں سے ہو جائیں لیکن اس وقت ان کا یہ حسرت کرنا حسرت اور ندامت ان کو کسی کام نہیں آئے گی بل بدال قبل بلکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے لدو لمان اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے وہ ان حملہ اور یقیناً وہ جھوٹے یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں جب یہ قیامت کے دن آگ پر کھڑے ہوں گے اور ان کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہوگا پھر یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے ہم وہاں جا کے نیک سال اعمال کریں اللہ کی آیات کو نہ جتلائیں ان کا پچھتاوا اس وقت ان کو کسی کام نہیں جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرد محال ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو ان کا مزاج اتنا بگڑ چکا کہ یہ دنیا میں جا کے پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں پھر ہر درمی پہ زد پہ اتر آئیں گے تکبر پہ پھر آ جائیں گے وہ کالو انہیا اللہ حیات و نت اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے مان بھی بکو سین اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے زندہ نہیں کیے جائیں گے یعنی بس بعد الموت کا وہ انکار کریں گے کہ دنیا کی زندگی ہی ہے یہاں ہی ہم نے جینا ہے اور یہی مر کے اور مٹی ہو جائیں گے ختم پھر نہ دوبارہ زندگی ملے گی نہ کوئی حساب کتاب آخرت کا وہ مکمل طور پر انکار کرنے والے ولا از مقیف الا ربی ہند اور کاش کہ آپ ان کو دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کالا علیہ شہادہ بلح تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ سچ نہیں ہے حق نہیں ہے کالو بلا وبینا وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے کالا فضو کل آداب ابیما کل تم تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو عذاب چکھو یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کریں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی پر حق ہے لیکن وہاں اعتراف کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اعتراف دنیا میں کریں مانے ایمان لائیں اور پھر آخرت کے لیے عمل کریں تب تو انہیں فائدہ ہے لیکن دنیا میں انکار کرتے رہے اور آخرت میں اب جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا سارا کچھ حیات بادل مماعت کو اور پھر مانا تو کیا مانا تو اس وقت کا ماننا ان کو کوئی فائدہ نہیں آئے گا ماننے کا فائدہ دنیاوی زندگی میں تھا یہ اس وقت انکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے رہے تو یہ آخرت میں جا کے اب جتنے مرضی اعتراف کرتے رہیں جتنی مرضی معذرتیں کرتے رہیں نہ ان کی معذرت ان کو فائدہ دے گی نہ ان کا اعتراف ان کو فائدہ دے گا اللہ سبحانہ آنا ہوا نے تو اس سے بہت تھوڑا سا کام دنیا میں ان سے طلب کیا تھا کہ ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں بس یہ کام کر لے تو جنتی ہیں اور وہ تھوڑا سا کام انہوں نے نہیں کیا آخرت میں یہ پھر ایمان بھی لے آئیں گے آخرت پر اطراف بھی کریں گے اپنی غلطیوں کا اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے سارا لے لو ہمیں چھوڑ دو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی فلوق الآذاب اب اماں تم تو جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے اب عذاب کو چکھو